فلا مکان منها اچھا بھائی نجاستوں سے بھئی پاکی کے احکام طریقے ذکر ہو رہے ہیں بھائی سب سے پہلے آپ نے پڑھا کہ نماز پڑھنے والے کا بدن جو ہے اس کو بھی پاک کرنا ضروری اس کے کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری اور اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ پاک ہونے چاہیے نجاست کوئی لگی ہے تو اس کو پاک کیا جائے اور کس چیز کے ذریعے پاک کرنا جائز ہے بتلایا تھا پانی کے ساتھ اور ہر ایسی پاک بہنے والی چیز جس کے ذریعے اس نجاست کو دور کرنا ممکن ہو لہذا معلوم ہوا گھی یا تیل کے ذریعے اب وہ بہنے والا بھی ہے پاک بھی ہے لیکن اس کے ذریعے نجاست کی صفائی نہیں ہو سکتی تو وہ درست نہیں اس کے ذریعے اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ موزے پر اگر نجاست لگ جائے بھائی اور اس کا کوئی جسم بھی ہو پھر وہ سوکھ جائے تو اس کو زمین پر رگڑ دینا کہ وہ نجاست ختم ہو جائے اس کے اوپر سے یہ کافی ہے زمین پر رگڑ دیا نجاست اتر گئی ختم ہو گئی تو یہ کافی ہے اب اس میں نماز جائز ہے بھائی آگے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی ول منی یو نہ جس ہوئی یہ ہی اور منی نجس ہے واجب ہے اس کے تر کا دھونا رتب تر کو کہتے ہیں بھئی گیلی ہو جو منی نجس ہے اور یہ گیلی ہو تو اس کا دھونا واجب ہے فیدا جگ بھی پس جب یہ خشک ہو جائے کپڑے پر اجز اہ الفرقو تو اس کے اندر رگڑ دینا بھی کافی ہے اس کے اندر ہاں اس لیے اس کو رگڑ دینا بھی کافی رگڑ دے بھائی اور کورج کر اتار دے بھائی رگڑ دے اور کورج کر اتار دے بس کافی ہے لیکن آج کل بھائی دھونا پڑے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی یہ قدیم लोग لوگ قوت والے تھے غذائیں ٹھیک تھیں آج کل تو کوئی غذا بھی ٹھیک نہیں ہے سمجھ میں تو اس وقت منی جیسے موم ہوتا ہے اس طرح گاڑی ہوتی تھی کپڑے پر لگ جاتی تھی تو جیسے موم اوپر ہی اوپر ایک چیز کے لگتا ہے اس کو ہٹائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی ہٹ جاتی تھی منی بھی لیکن آج کل تو کورچنے سے بھی کوئی چیز کچی جائے گی بھائی جی آج کل کیا کچیں گے بھائی اس کو تو اتنی رقیف ہو چکی اتنی پتلی ہو چکی پانی کی طرح کپڑے پر اس کا بس نشان ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا بھائی تو اب رگڑنا کافی نہیں بلکہ اس کو دھونا پڑے گا افابت اور نجاست جب پہنچ جائے آئینے کو میر کہتے ہیں آئینے کو آئینے پر اگر نجاست لگ جائے اوشیف یا کس پر تلوار پر تلوار پر کوئی نجاست لگی یا آئینے پر لگی بھائی تو ان کے پہنچنے پر اکتفا کرے ان ان نجاس ان کے اندر گھس سکتی ہے اوپر ہی اوپر لگے گی لہذا ان کو پہنچ جالے کپڑے سے نجاست ہو گئے؟ پاک میں نے آپ کو یہ مسئلہ پہلے بھی بس لایا تھا تیمم کے باب میں بھائی زمین پر اگر نجاست گری اور پھر وہ دھوپ لگنے سے خشک ہو گئی نجاست کا رنگ بھی وہاں سے ختم ہوا بدبو وغیرہ بھی ختم ہو گئی تو بس یہ زمین پاک ہو گئی اس پر کیا کرنا جائز نماز پڑھنا جائز لیکن تیمم کرنا جائز نہیں ہے بھائی تیمون کرنا جائز دیں تو کہتے ہیں ان افابت اگر پہنچے یعنی لگے زمین پر نجاست لگے فجفت بشم سی پسو خوشک ہو گئی دھوپ سے وزہب اثروہا اور اس کا اثر بھئی چلا گیا اثر کوئی نہیں باقی نشان کوئی نہیں باقی بھئی بو وغیرہ کوئی نہیں باقی جازت اس صلاة علا مکانی ہاتھ اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے ولاجن ہا لیکن اس سے کرنا کرنا جائز نہیں قدار یاد رکھیے نجازت دو قسم پر ہے ایک نجاس مغل ذا ہے اور ایک نجاست مخففا ہے ایک کون سی ہے نجازت مغلزہ اور ایک ہے نجازت مخففا نجازت مغلزہ جو سخت نجاست ہے مولانا جو تھوڑی سی بھی لگی ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے مولانا اس کا حکم سخت ہے مولانا اور نجازت مخففہ جو ایسی نہیں بھائی جس میں اتنی سختی نہیں ہے بھائی تو نجاست مغلزہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ دیرہن کی مقدار تک معاف ہے اور اس میں اس کے سائز حالت میں دھوئے بغیر بھی اگر نماز پڑھ لی تو نماز جائز ہو جائے گا نجازت مغلزہ کا کیا حکم بتلایا بھائی کتنی معاف ہے ایک درہم کی مقدار معاف ہے اس کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے لیکن اس سے اگر زیادہ ہو تو معاف نہیں اب نماز اس کے ساتھ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی تو یہ سخت نجاست سخت نجازت ہے اس کا حکم بیان ہو رہا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں بھئی کچھ دو تین مثالیں تو چار سو انہوں نے کتاب میں ذکر کرنی قدمی جیسے کہ خون ہے مولانا خون لگا ہو درہم کی مقدار بھئی والبول اور پیشاب ہے بھئی ولغا اور پہانا ہے والخمر اور شراب ہے بھئی یہ ساری سخت نجاستیں ہیں یہ درہم کی مقدار یا اس سے کم ہو تو پھر ان کے ساتھ نماز ہو جائے گی لیکن اس سے زیادہ ہو تو پھر نماز جائے نہیں دھونا ضروری تو کیا کیا ذکر ہوئی مثالیں کون پیشاب پخانا اور شراب اسی طرح بھائی کچھ اور چیزیں بھی لکھ لو بھائی میں بتلا دیتا ہوں بھائی بطخ اور مرغابی کی بیٹ مرغی بطخ اور مرغابی کی بیٹ جلدی جلدی لکھو گئے مرغی بطخ اور مرغابی کی بیٹ منی گوبر گوبر لیڈ گوبر لیڈ تمام جانوروں کا پخانا تمام جانوروں کا پخانہ گدے اور خچر کا پیشاب گدے اور خچر کا پیشاب اور اسی طرح تمام حرام جانوروں کا پیشاب اور اسی طرح تمام حرام جانوروں کا پیشاب یہ سب نجاست مغلزہ ہیں یہ سب نجاست مغلظہ ہیں نجازت مخففہ آ گیا گا بھائی اس کی مثال انہوں نے کتاب میں ذکر کیے دیکھیے وہ ان افابت کو نجازت و مخففا کا بول ما یو کل حلال جانوروں کا پیشاب بھی ہے یہ کتاب میں ذکر ہو گیا بھائی حلال جانوروں کا سمجھ میں آیا بکری ہے گائے ہے بھینس ہے جی وغیرہ تو حلال جانوروں کا پیشاب اسی طرح گھوڑے کا پیشاب اسی طرح گھوڑے کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ اور حرام پرندوں کی بیٹ یہ سب نجاست مخففہ ہیں یہ سب نجاست مخففہ ہیں ایک چھوٹی سی بات اور بھی لکھ لو بھائی مرغی بطخ اور مرغابی کے سوا مرغی بطخ اور مرغابی کے سوا باقی حلال پرندوں کی بیچ پاک ہے باقی حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے مثلا کبوتر چڑیا مینا وغیرہ مثلا کبوتر چڑیا مینا وغیرہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی نجاست میں نے بتلا ہے دو قسم پر ہے ایک نجاست مغلزہ اور ایک نجاست مخففہ نجاست مغلزہ جو ہے وہ ایک درہم کی مقدار تک معاف ہے اور اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے بھائی پھر اس میں نماز جائز نہیں جبکہ اور ہاں پھر بتلایا کچھ چیزیں ذکر کی بھئی نجاست غلیظہ بھئی کچھ چیزیں ہیں ماننا وہ میں نے ذکر کر دی اس کے بعد دوسری قسم نجازت مخففہ ہے اس میں اتنی سختی نہیں ہے تو وہ جب تک کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اس کے چوتھے حصے تک نہ پہنچ جائے بھئی تک معاف ہے اگر چوتھے حصے تک پہنچ گئی تو پھر معاف نہیں بھائی کیا ضابطہ بتلایا کپڑے کے جس حصے پر لگے گی اس حصے اس کا کتنا چوتھائی تک نہ پہنچے چوتھائی تک پہنچ گئی تو معاف نہیں بھائی چوتھائی سے کم ہو تو وہ معاف ہے چوتھائی سے مثلاً دیکھو ایک مثال بھائی آستین پر لگ گئی بھائی کپڑے کی تو جب تک وہ اتنی زیادہ نہ لگ جائے کہ چوتھائی آستین تک پہنچ جائے چوتھائی آستین تک پہنچے گی تو پھر ماف نہیں لیکن چوتھائی سے کم کم ہے تو ماف ہے بھائی اسی طرح ہر کپڑے کا آپ حساب رکھیں گے تو کہتے ہیں ومن افابطل مغلزی اور وہ شخص جس کو پہنچے نجازت مغلظہ میں سے یہ لگے جیسے کہ خون ہے والبولی اور پیشاب ہے ول اور پخانہ ہے والخمری اور شراب ہے کتنی مقدار نجازت مغلزہ کی لگے مقدار درہمی بئی درہم کی ایک درہم کی مقدار وما دو ہو اور جو اس سے کم ہے درہم کی مقدار ہو یا درہم سے کم ہو جا بس اس کو تو اس کے ساتھ نماز جائز ہو جائے گی مولانا لیکن اسی طرح بغیر تھوئے نماز پڑھتے رہنا یاد رکھنا مکرو ہے اور برا ہے بھائی سمجھ میں آیا مکرو اور برا ہے ان زیادہ اور اگر اس سے بڑھ جائے درہم کی مقدار سے لم یا تو پھر اس کے ساتھ نماز جائز وہ ان افاقت اور اگر بھائی کپڑے کو لگے نجاست مخففا یہی حکم بدن کا بھی ہے مولانا کس کا حکم ہے بدن کا بھی بھائی یہی حکم ہے اور اگر کپڑے کو نجازت مخففا لگے کیا ہے وہ کب یو کل جیسے پیشاب ان جانوروں کا کھایا جاتا ہے ان کا گوشت بھائی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب ماہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے ماں لم تب لوگ روب جب تک یہ کتنے کو نہ پہنچ جائے چوتھائی کپڑے کے چوتھائی کو نہ پہنچ جائے چوتھائی کو پہنچ گیا پھر نہیں جائے بھائی اس سے کم ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے اچھا بھائی ایک دیرہ کی مقدار مقدار کتنی ہے تو کچھ اوزان شرعیہ ہے مولانا اس سے پہلے میں نے پیمائشیں ذکر کی تھیں بھائی آج اوزان شرعیہ کو ذکر کر دیتا ہوں جن کا ذکر جگہ جگہ آئے گا بھائی تو وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے بھائی لکھیے والا نا آٹھ چاول کے دانے برابر ہیں ایک رتی کے آٹھ چاول کے دانے ہوں مالانا آٹھ چاول ہو بھائی تو یہ برابر ہے کس کے ایک رتی کے برابر بھائی اور آٹھ رتی وہ آٹھ رسی हो تو یہ ایک ماشا ہے آٹھ رسی हो تو یہ ایک ماشا ہے اور بارہ معاشے ہوں تو یہ ایک تولا ہے بارہ ماشے ہوں تو یہ ایک تولا ہے کیا بیان ہوا بھائی آٹھ چاول کے دانے ہو تو یہ برابر ہے ایک, ایک رسی یہ وزن ہے رسی بھائی اور آٹھ رسیاں ہو تو یہ کس کے برابر ایک ماشے اور بارہ ماشے ہو تو یہ ایک تولے کے برابر ہے بھائی تو ایک تولا کتنے ماشے کا ہوا بارہ ماشے کا آج کل گرام چلتے ہیں بھائی تو گرام کے اعتبار سے ایک تولا برابر ہے گیارہ آشاریہ چھ چھ چار گرام گیارہ آشاریہ چھ چھ چار گرام حساب کا ایک قانون بھی آپ کو بتلا دوں مولانا بڑے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا آشاریہ کے بعد جو ہنسے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے ملا کے نہیں پڑھا جاتا اس کو اب کیوں نہ پڑھنا گیارہ آشاریہ چھ سو چونسٹھ غلط ہے مولانا سمجھ میں آیا اشاریہ کے بعد ایک ایک ہنسا پڑنا پڑے گا اور جو ملا کر پڑتا ہے कर غلط ہی کر رہا ہے بھائی غلطی کر رہا ہے تو گیارہ اشاریہ چھ چھ چار گرام یعنی से پونے ساڑھے گیارہ گرام سے کچھ ظاہر ہوتا ہے ایک تولا بہن اور اسی تولے ہوں تو یہ ایک شیر بنتا ہے آج کل کا بہن اسی تولے برابر ہیں ایک سیر کے اسی تولے اور کلو بائی سیر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے جانتے ہو یا نہیں جانتے کلو زیادہ ہوتا ہے یا سیر زیادہ ہوتا ہے یاد <تصفح> رکھو کلو سیر سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو کلو میں تقریباً چھیاسی تولے آتے ہیں لو میں تقریباً تقریباً کہہ رہا ہوں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تقریباً 86 کولے آتے ہیں بھائی جی آگے لکھئے بھائی پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ ایک قیرات ہوا پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ ایک قیرات ہوا رات برابر ہے بھائی برابر کا نشان ڈالو بھائی درمیان نشان <coughs> جانتے ہو برابر والا بھائی جی دو سات ایک دوسرے کے اوپر بھائی اچھا بیس قیرات برابر ہے ایک درہم ایک دینار بھائی ایک دینار بیس قیرات برابر ہے ایک دینار اس کے آگے ایک اور برابر کا نشان ڈالو برابر ہے ایک مثقال سا ہے اور خاص دو نقطوں والا ہے بھائی ایک مثقال دیکھ لیا بھائی اس کے آگے پھر برابر کا نشان ڈالو برابر ہے ساڑھے چار ماشے برابر ہے ساڑھے چار ماشے سورج سمجھ میں آئی بھائی بی اے پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ کتنا وزن بنتا ہے ایک سی رات اور بیس سی ہوں تو یہ کتنا ہوا ایک دینار, ایک دینار اور اسی کو مسکال بھی کہتے ہیں اور ماشو کے اعتبار سے یہ کتنا ہوا ہاں تو بیس سی ایک دینار ایک مسکال ساڑھے چار ماشے یہ ایک ہی وزن ہے سارے بھائی برابر ہیں سمجھ میں آیا بھائی تو معلوم ہو گیا بھائی دینار اور درہم کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں دینار کتنے ماشے کا ہوتا ہے خیرات میں ہو تو کتنا ہوتا ہے اور اگر ماشو میں کوئی پوچھے ساڑھے چار ماشے اور مسقال بھی دینار ہی جتنا وزن ہے ساڑھے چار ماشے کا ایک چیز ہے دونوں اچھا آگے الگ بھائی چودہ خیرات برابر ہے ایک درہم کے دیرہ چھوٹا ہوتا ہے بھائی دینا سے بھائی سمجھ میں آیا چودہ قیرات ہوں تو یہ کتنا ہوا برابر ہے ایک درہم کے اور یہ برابر ہے تین ماشے تین ماشے ایک رتی اور خون سے رتی ایک رتی ما کے ایک رتی اور کم سے رتی خام سیم خمفا سے ہے بھائی پانچواں حصہ خمف خم سے رسی تو دیکھو بھائی گینار میں کتنے قیرات تھے بیس اور کتنے ہیں چودہ معلوم ہوئی اس سے کم ہے اور دینار میں کتنے ماشے تھے ساڑھے چار ماشے لیکن اس میں کتنے ہیں تین معاشے ایک رتلی اور کیا مانا تین معاشے ہیں ایک رتلی ہے بھائی معاشی میں کتنی رتیاں تھیں آٹھ کتنی تھی تو تین معاشے اس کے ساتھ ایک رتی ہو اور پھر سے رتی رتی کا پانچواں حصہ یہ ایک درہم ہے بھائی یہ ایک درہم ہے تو یوں اس سمجھو تقریبا تین معاشے اور سوا رگ بھگ سوا تقریبا تقریباً سوا ہو جائے تو یہ ایک درہم ہے بھائی اچھا اور آج کل ہے بھائی سیر اور کلو تو یاد رکھو ایک سیر میں ایک سیر میں تقریباً دو سو اٹھائیس بینار ہوتے ایک کلو میں سیر نہیں بھائی کلو لکھو ایک کلو میں ایک کلو میں تقریباً دو سو اٹھائیس دینار بنتے ہیں بھائی دو سو اٹھائیس دینار بھائی اور درہم کے اعتبار سے تقریباً تین سو چھبیس درہم بنتے ہیں کلو میں بھائی تقریباً تین سو چھبیس اسی طرح ایک اور وزن آئے گا کہیں بھائی اگر ہو جائے ذکر اوقی یا بھائی اوقی الف ولیف قاف قو والا یا اور گول سا یا اور بولتا اور یا پر شد بھی ڈالے والا نا اوقیہ لکھ لیا بھائی یہ برابر ہے ساڑھے دس تولے کے یہ برابر ہے ساڑھے دس تولے کے اور یہ برابر ہے چالیس درہم کے بھائی چالیس درہم کے لکھ لیے اوزان بھائی اچھا تو یہ اوزان ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے آسان ہے نا ایک دفعہ یاد کر لیں پھر جہاں آیا کریں ان کو دہرا لیا کریں تو یہ بڑے پختہ ہو جائیں گے بھائی آٹھ چاول کے دانے हो तो ایک رسی آٹھ رتیاں हो तो ایک ماسا بارہ ماشے हो तो ایک تولا اور اسی تولے ہو تو ایک سے اور گرام کے اعتبار سے تولا کتنے کے برابر گیارہ چاریہ چھ سے چار گرام بھائی اور دینار اچھا پانچ جو کے کے دانے کتنے برابر چھ قیرات کے برابر اور دینار کا وزن کو اب آپ سے پوچھے کتنے قیرات کے آپ کیا کہیں گے وہ کہتا ہیں نہیں ماشو میں بتلاؤ آپ کیا کہیں گے اچھا دینار کے برابر وزن کا ایک اور نام بھی ہے اسے کیا کہتے ہیں اچھا درہم جو ہے وہ کتنے قیرات کا ہے چودہ خیرات کا اور ماشوں کے اعتبار سے اب عبارت میں آیا تھا کہ بھائی نجاست مغلظہ کتنی معاف ہے کیا ذکر ہوا تھا ایک درہم کی مقدار اور ایک درہم کتنے ماشے کا ہے ہاں لیکن یہ چھوٹا عام درہم ہے یہ نہیں مراد یہاں پر یاد رکھنا بھائی یہاں بڑا درہم مراد ہے اور وہ یہ دینار کے برابر ہوتا تھا کس کے برابر ہوتا تھا دینار کے برابر یعنی کتنا وزن ہوا ماشوں میں ساڑھے چار ماشے شابش بس یہ یاد رکھنا بھائی درہم سے کیا مراد ہے بڑا درہم جو ساڑھے چار ماشے کا ہے جو ایک مثقال ہے مولانا ایک مسکال آپ یہ جو بڑا درہم ہے اس اس کا کا وزن مراد ہے یا اس کا پھیلاؤ مراد ہے تو یاد رکھو اگر وہ جو نجاست مغلزہ ہے وہ پتلی بہنے والی چیز ہے بھائی پتلی بہنے والی چیز ہے مثلاً پیشاپ بھائی تو اب اس کے اندر اس کی چوڑائی مراد ہے بھائی کیا مراد ہے چوڑائی بھائی چوڑائی مراد ہے یہاں تو اب وزن نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو وزن ختم ہو خوش ہو جائے گا تو وہ چوڑائی مراد ہے بھائی چوڑائی اس کی اور ایک دلن کی مقدار معاف ہے بھائی وہ کتنا ہے تو علماء فرماتے ہیں بھائی یہ ہتھیلی بھائی اس طرح سیدھی پھیلاؤ بھائی سیدھا بھائی سخت کرو ہاتھ کو بالکل ہتھیلی سخت ہو جائے بھائی اب دیکھو بھائی اس ہتھیلی کا تھوڑا سا حصہ بیچ میں گہرا ہے گول سا بھائی دیکھ رہے ہو بھائی جی جی یہ حصہ مولانا یہ ایک درہم کی مقدار ہے چوڑائی وغیرہ اتنی نجاست مغلزہ ہو اس ہتھیلی کی گہری جگہ کے برابر ہو جائے یہ تقریباً بنتا ہے بھائی وہ آپ نے دیکھیں آج کل تو روپیہ سکا بڑا چھوٹا تھا ذرا پہلے کے سکے کیا تھے بڑے تھے روپے والے تو اس کے لگ بھگ بن جاتا ہے بھائی اس کے برابر یا اس سے تھوڑا سا زائد بن جائے گا بات سمجھ میں آئی بھائی کہ اتنی اس روپے سے تھوڑا سا زائد ہوگا بھائی اتنی مقدار میں اگر وہ پھیلا ہے اتنے کپڑے پہ صرف لگا ہے تو اس کے اندر نماز جائے تو یہ کون سی نظار ہے جو پتلی ہے اور بہنے والی ہے تو اگر کپڑے پر لگے تو بھی اتنی مقدار ماف بھائی ایک درہم کے برابر چوڑائی میں یہ ہتھیلی کی گہری جگہ کے برابر چوڑائی میں اور بدن پر لگ جائے تو بھی اتنی ماف ہے سمجھ میں لیکن میں نے بتلا اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکرو ہے اور برا ہے بھائی دھو لینا چاہیے ہاں مجبوری ہو تو پھر ماس پڑھ سکتے ہیں اور اگر وہ نجازت مغلظہ گاڑی ہے تو پھر وزن مراد ہے بھائی کیا مراد ہے مزن. وزن اور وہ کتنا ہے ساڑھے چار ماشے کتنا وزن ہے مزن. بڑا درہم ہے مولانا والا تو وہ کتنا ہوتا ہے ساڑھے چار ماشے تک ماف ہے بھائی لہذا اگر مرغی کی بیٹ وغیرہ لگ جائے تو کتنی ہے ساڑھے چار ماشے تک اس سے بڑھ جائے تو معاف نہیں یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا ہاں بھائی بتاؤ اب آپ بھائی درہم کی مقدار کتنی ہاتھ میں دکھاؤ مجھے بتلاؤ بھائی ہاں کتنا بنے گا نشان ہوں بتاؤ ہاں لگاؤ پینسل سے نشان ہاں شاہباش بھائی سمجھ میں آیا ہاں بھائی آپ بتاؤ بھائی دیکھو بھائی ہاں بتاؤ بھائی صحیح طرح پورا نشان لگاؤ بھائی ہاتھ پر دکھاؤ ہاں بھائی یہ تو بلکہ یہ آپ نے بہت چھوٹا بنا تھوڑا سا زیادہ ہاں آپ دکھاؤ بھائی یہ بھی کم لگایا بھائی یہ جو دبی کی ہتھیلی کو پھیلا دو سختی کے ساتھ بیچ میں کچھ حصہ دبا ہوا ہے بھائی سمجھ میں آیا لا قلم دو بھائی میں آپ کو دکھاؤں بھائی یہ دیکھو بھائی یہ بن جائے گا دیکھ رہے ہو بھائی یہ جگہ سارے باندھ تو زیادہ جگہ بن گئی بھائی کچھ تو لہذا بھائی مترہم کے اندر بھائی اب جگہ کو دیکھیں گے یا اس کے وزن کو دیکھیں گے جی، اگر پتلی اور بہنے والی چیز ہے تو پھیلاؤ کو دیکھیں گے اور اگر وزن والی ہے تو تو اس کے وزن کو دیکھیں گے بھائی وہ تتیرنتی یبوغت لہا بالا بچ اور نجاست کا پاک کرنا یعنی اس کو دور کرنا اللہ وہ نجاست یجب اللہ جس کا دھونا واجب ہے وہ نجاست جس کا دھونا واجب ہے اس کو پاک کرنے کے علاوہ چھین. کتنے طریقے پر ہے دو طرح پر ہے بھائی دو طرح پر دو طریقے ہیں اس کے بھائی دو طریقے کیا کہتے ہیں فماکان وہ نجاست جس کا کوئی عین یعنی ذات ہے مرتن دکھائی دینے والی وہ نجاست جس کیا ہے جس ہے ہے کی ذات دکھائی دینے والی مثلا بیٹ وغیرہ میں نے بتا دیا بھائی اس کی تہارت کیا ہے زوال وینا کہ اس کی عین اس کی ذات کو ظاہر کر دے اس کی ذات کو دور کر دے بھائی کپڑے پر مرغی کی بیٹ لگ گئی بھائی اب اس کی پاکی کا کیا طریقہ ہے کب کپڑا پاک ہوگا کہ جب اس کی ذات کو یعنی اس بیٹ کو یہاں سے زائل کر دے کیا کر دے زائل کر دے یعنی دھوئے اس کو یہاں تک کہ بیٹ یہاں سے ختم ہو جائے بھائی ختم ہو جائے تو تہارت وہا زوال وینا تو اس کی تہارت کیا ہے اس کی عین کو زائل کر دینا شکو ازالتہ ہاں کہتے بھائی آپ نے کوئی چیز ایسی نجازت لگی کپڑے پر اور آپ نے اس کو دھویا جس سے وہ نجاقت چلی گئی کپڑے سے اتر گئی آپ اترنے کے بعد اگر اس کا کوئی نشان رہ جاتا ہے یا اس کی کچھ بو باقی رہ جاتی ہے بھائی جس کا دور کرنا مشقت دیتا ہے آسانی سے دور نہیں ہو سکتی تو اس کوئی حرج نہیں پھر भाई اثر باقی بھی رہے تو کچھ ہوتا کچھ نہیں ہوگا سمجھ میں آیا آپ نے اچھی طرح پانی سے دھو لیا وہ نجاست تو چلی گئی لیکن پھر بھی خوب دھونے کے باوجود اس نجاست کا کچھ نشان باقی ہے یا اس کی کچھ بو باقی ہے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں بھائی کپڑا پاک ہو گیا کپڑا کیا ہوا پاک ہو گیا سمجھ میں آیا تو لہذا صابن سے دھونا ضروری نہیں اس کو صابن سے دھونا ضروری نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں بھائی وہ تص ہیر و نجا سطل یجب غص لوہا آلہ وجنی اور پاک کرنا اس نجاست کو جس کا دھونا واجب ہے اعلیٰ دو وجہ پر ہے دو طریقوں پر ہے ماک و نجت جس کی ذات ہے دکھائی دینے والی دکھائی دینے والا جسم ہے تو اس کی تہارت جو ہے اس کی عین کو زائل کر دینا اس کی ذات کو دور کر دینا ہٹا دینا اللہ قام اثر مگر یہ کہ باقی رہتا ہے اس کی نیا اثر میں سے اس کے نشان وغیرہ یا بو میں سے ما وہ, وہ چیز شکالتحا کے مشقت دیتی ہے دیتی ہے اس کا دور کرنا اس کو دور کریں گے تو آسانی سے دور نہیں داغ رہے گیا آپ داغ صاف ہی نہیں ہو رہا ہم کیا کریں بھائی مشقت طلب ہے مشقت طلب ہے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا وہ مال طلب و آئینیتن اور وہ طہارت بھی جس کوئی دکھائی دے وہ نجاست بھی وہ نجاست کے جس کی کوئی دکھائی دینے والی ذات نہیں ہے فطہارتھا تو اس کی طہارت یہ ہے کہ ایا وغسیلا کے دھونے والا دھوئے کپڑے کو حتا یغلب علی ظن الغاسل یہاں تک کہ غالب ہو جائے دھونے والے کا گمان انه قد طہرا کہ کی کپڑا کیا ہو چکا پاک بھائی جس کا کوئی ظاہری جسم نہیں ہے ہمارا نا مسنگ کپڑے کو پیشاب لگ گیا بھائی سمجھ میں آیا پیشاب لگ گیا آپ اس کو کیسے پاک کریں گے کہتے ہیں بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کپڑے کو اچھی طرح دھو لو یہاں تک کہ دھونے والے کو غالب گمان کیا ہو جائے کہ کپڑا پاک ہو گیا ہے نجاست دھل گئی ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو جس نجاست کا جسم ہے اس نجاست کو دھوئے یہاں تک کہ وہ نجاست چلی جائے اور اگر پھر اس کا کوئی داغ وغیرہ باقی رہتا ہے جو آسانی سے اترتا نہیں ہے تو پھر اس کے اس سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ نجاست جس کا کوئی جسم نہیں ہے ضاہی جیسے پیشاب وغیرہ تو اس کے اندر کیا کیا جائے گا اس کو دھوئے خوب اچھی طرح یہاں تک کہ غالب گمان کیا ہو جائے آپ کا دل کیا کہنے لگے کہ یہ کپڑا پاک ہو گیا ہے سمجھ میں آیا ول استنجا ولینجا سنت یو جی ہل ہر مدرو ما پاما مکاما اور استنجا جو ہے وہ سنت ہے استنجا کرنا بھائی یہ سنت ہے بھائی کافی ہے اس کے اندر پتھر بھی اور مٹی کا ڈھیلا بھی بھائی پتھر کے بھی کافی ہے اس کے ذریعے بھی استنجا ٹھیک ہے اور مٹی کے ڈھیلے کے ذریعے بھی استنجا ٹھیک ہے وماقام مقام ہوما اور وہ چیز جو ان کے قائم مقام ہو جو کیا ہو ان کے قائم مقام, قائم مقام ہو سمجھ میں آیا بھائی مسن لکڑی ہے یا کوئی کپڑا ہے وغیرہ ان کے بھی سنجا کر لے گا بھائی تو ہو گیا بھائی یم سہ بھائی پونچھے گا بھائی ان کے ذریعے اس مقام کو پونچھے تک کہ کیا کر دے اسے صاف کر دے بھائی سمجھ میں آیا بھائی مخرج کو اچھی طرح کیا کر دے صاف کر دے نق نقی صاف کرنا اس مقام کو پہنچے گا تا یو نق یا جا کرنے والا اس مقام کو پہنچے یہاں تک کہ اسے صاف کر دے ول مصنون اور اس کے اندر کوئی عادد مصنون نہیں ہے بھائی کوئی عادد مسنون نہیں ہے کہ ایک پتھر سے کرنا ہے یا دو سے یا تین سے کوئی عادت مسنون نہیں بھائی اصل مقصود کیا ہے پاکی مقصود ہے پاکی حاصل ہونی چاہیے جیس لہو بلا اور پانی کے ساتھ ہونا افضل ہے پانی کے ساتھ استنجا کرنا افضل ہے بل بلکہ کہتے ہیں بھائی اس زمانے کے اندر سنت ہے ہمارا نام سمجھ میں آیا پانی کے ساتھ استنجا کرنا وہ ان تجاوز مقرج فی نجاست اگر اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے سمجھ میں آیا نجاست کیا ہوئی بھئی اپنے مخرج سے تجاوز کر گئے ارد گرد کھال پر لگ گئے تو لم یجزی اس کے اندر جائز نہیں ہے ال لما او مگر پانی اول ما اول ما اور, اور کوئی بہنے والی چیز بھائی سمجھ میں آیا بھائی یہ تو مٹی کے ساتھ مٹی کے ڈھیلے اور پتھر کے ساتھ تب استنجا ہے جبکہ نجاست اپنی جگہ سے ادھر ادھر پھیلی نہ ہو اگر ادھر ادھر پھیل جائے تو پھر ان کے ساتھ استنجا کافی نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گا پانی سے کرنا پڑے گا بھائی ولا یستن جی آزمیوں والا روسوں والا بھی والا بھی یمی کہتے ہیں استنجا نہ کرے بھی آزمین کس کے ساتھ ہڈی <سطور> <حدیت>. ہڈی <سطور> کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے بھائی ولا روسین اور گوبر لید روس گوبر اور لید کو کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے بھائی استنجا سونے حدیث میں آتا ہے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہڈی اور جو گوبر ہے یہ جنات کی غزہ ہے بھائی جنات کی کیا ہے غزہ بھائی غذا ہے اور بعض روایات نہیں آتا ہے کہ ہڈی جنات کی غذا ہے اور گوبر ان جنات کے جانوروں کی غذا ہے بھائی تو ان سے سنجا نہیں کرنا چاہیے وَلَا اور کسی کھانے والی چیز سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے بھائی ولا بھی اور اپنے دائیں ہاتھ سے بھی اشتنجا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کس سے کرے دائیں ہاتھ سے بھائی چلیے بس مولانا حضر المرا اللہ عالم حقیقت